لوگوں سے حفاظت کا طریقہ حضرت حاتم بن اسم امام احمد بن حمب الرحمہ اللہ کے پاس آئے تو امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ لوگوں سے محفوظ رہنے کا کیا طریقہ ہے حاتم نے فرمایا تین طریقے ہیں نمبر ایک لوگوں کو اپنا مال دو اور ان سے مال نہ لو نمبر دو لوگوں کے حقوق ادا کرو اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرو نمبر تین لوگوں کے اضا پہنچانے پر صبر کرو اور انہیں اضاء نہ پہنچاؤ